وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيَعَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وقال الله سبحانه وتعالى ان الدین عند اللہ صدق اللہ العظیم در شریف پڑھی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم محترم حضرات کل عصر کے بعد جو عزت کا بیان ہوا اس میں یہاں جو کام ہو رہا ہے اس مرکز میں اور اس سے وابستہ دنیا بھر میں اس کی شاخوں کو اس کا خلاصہ اور اس کا مغز بیان ہوا ایک بات حضرت نے آج کے لیے چھوڑی تھی اور فرمایا تھا کہ اس پر کل بات ہو جائے گی اور وہ اس تیسرے جز کی مختصر سی تفصیل تھی پہلی بات تزکیے پر بات ہوئی اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت پر اور ایک شخص کی انفرادی ذات کے لیے اس کی اہمیت اور پورے اسلامی معاشرے اور دنیا اور انسانیت کے لیے اس کی جو اہمیت ہے پھر کامل دین کے نقشے پر بات ہوئی کہ دین جب پیش کیا جائے گا اور دین پر جب عمل کرنے کی نیت کی جائے گی تو ہمیشہ پورا دین ہوگا اور دین کے کسی ایک جز کو کامل دین قرار نہیں دیا جائے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آفاقیت اور اس کی جامعیت اور ہم کے ساتھ ظلم عظیم ہے کہ اس کا پورا نقشہ انسانیت کے سامنے نہ رکھا جائے اور اس کے ناقص اجزاء کو یا نا تمام اجزاء کو نا مکمل اجزاء کو دین کامل کہہ کر پیش کیا جائے اس سے انسانیت کے سامنے وہ نبوت کی جامع تصویر آ نہیں سکتی کبھی اور تیسری بات یہ فرمائی تھی کہ جب ان دونوں مرحلوں کے ساتھ ساتھ اور ان دونوں چیزوں پر محنت کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس طرح امت بنا کر گئے تھے اور جو اس حوالے سے تعلیم و تلقین ارشاد فرما کر گئے تھے اس پر محنت کرنا اور لوگوں کو فروئی اختلافات کی بنیاد پر پارٹیوں اور جماعتوں اور اپنی اجتماعیت کو پاش پاش کرنے سے روکنا اس بارے میں دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ امت کے اس امت پنے کو اور امت کی اس اجتماعیت کو نقصان اور زخ کہاں سے پہنچتی ہے ایک تو جاہلیت کی وہ نارے ہیں جاہلیت کی وہ باتیں ہیں جو مسلمانوں نے باوجود اس کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر اس کو اپنے مبارک قدموں سے روند کر گئے ہیں اور فرمایا کہ یہ سب کچھ تحت قدمی موضوع متون آج ان کو میرے پاؤں نے اور میرے قدموں نے جاہلیت کی ان تمام باتوں کو ختم کر دیا اور کسی عربی کو اجمی پر کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں اور کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر فضیرت نہیں اللہ جل اکرم اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ جل شاہوں کے نزدیک فضیرت کا معیار تقوا ہے اس وضاحت اور سراحت کے باوجود اور حضرات صحابہ پر اس کی عملی محنت کے باوجود ہم نے پھر ان بدبودار نعروں کو زندہ کر دیا پھر سے قومیت کے نعرے لسانیت کے نعرے صوبائیت کے نعرے علاقائیت کے نعرے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو تقسیم اور اپنے درمیان نفرتوں کی دیوار کو کھڑا کر دیا قوموں میں منظم طریقے کے ساتھ اس دعوت اور اس محنت کو چلایا گیا کہ تم پیدائشی اعتبار سے دوسروں سے افضل ہو تم نسل کے اعتبار سے افضل ہو تم زبان کی بنیاد پر افضل ہو یا کسی خاص طبیلے اور خاندان کی بنیاد پر تمہیں فضیلت حاصل ہے اور باقی سارے لوگ تمہارے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں اس سے جو خرابی اسلامی معاشرے میں پیدا ہوئی اور جس قسم کی تہذب اور گروہ بندی ہوئی اس کے خطرناک ترین نتائج ہم لوگوں نے دیکھے یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالعموم دین سے دور طبقات میں اٹھی وہ لوگ جو دین سے دور تھے آپ جتنے بھی کومپرست حلقے دیکھیں گے وہ دین کی طرف اپنا نہ انتصاب کرتے ہیں اور نہ ان کی عملی زندگی میں کہ دین کا چرچا نظر آتا ہے اس لیے اس پر نکیر بھی آسان ہے اور کی بھی جاتی ہے اور اس کے نقصانات سب لوگ بیان کرتے ہیں ملک کو اس کے کیا نقصان پہنچیں گے کیا نقصان پہنچے گا مسلمانوں کی وحدت کو کیا نقصان پہنچے گا مسلمانوں کے تعلق مل کو اور آپس میں قوت کے رشتوں کو کیا نقصان پہنچے گا دوسری تقسیم جو ہے وہ دین اور مذہب کے نام پر ہے جس کو آج کل لوگ فرقہ واریت بھی کہتے ہیں اس میں اس اعتدال اور توازن کی ضرورت ہے کہ وہ تمام طبقات جو اہم حق کے نطاق کے اندر آتے ہیں جو اصول اور اعتقاد کے اعتبار سے ایک ہیں اور بنیادی چیزوں پر متفق ہیں ان میں فروئی اختلافات کی بنیاد پر یا اشتہادی مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر جو خلیج اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد وہ ایک دوسرے کو یا مسلمان ماننے پر آمادہ نہیں ہوتے یا ایک دوسرے کے ساتھ چلنے پر آمادہ نہیں ہوتے ایک دوسرے کا نام سننے پر آمادہ نہیں ہوتے ان میں کس طریقے سے محنت کی جائے کہ ان کے دل باہم جڑ جائیں اور وہ اپنے ان اختلافات کے باوجود جو اگر اشتہادی ہیں تو رہیں گے اور اگر فروئی ہیں تو ان میں کوئی حرج نہیں اس کے باوجود وہ کیسے متفق اور متحد ہو سکتے ہیں اور کیسے وہ ایک امت بن سکتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر ہمیشہ اس کا ہم نے تکرار کیا اور اس کا اعادہ کیا اور اس کا مذاکرہ کیا ہمیشہ اور خاص طور پر حضرات علماء کے سامنے اس کو پیش کیا کہ اگر اس بات کی اس ترتیب سے محنت کر لی جائے یہ جو چار باتیں کی جاتی ہیں ہمارے ہاں چھاپی بھی جاتی ہیں اور جو معمولات کے کارڈ دیے جاتے ہیں یہ جو اجتماعات کے نقشے دیے جاتے ہیں اس میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس میں یہ بار بار اس کا وہ ہوتا ہے کہ اس کا اہتمام ہو ان چار باتوں میں اس وقت اور خاص طور پر چاہے یہ وابستگی بیت و ارشاعت کے حوالے سے ہو یا یہ وابستگی تنظیم کے حوالے سے ہو یا جماعت کے حوالے سے ہو اپنی انہی جماعتوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں وہاں پر کام بھی کرتے ہیں یہاں جو کچھ انہوں نے سیکھا جو تزکیہ سیکھا جو دین کامل کا نقشہ سیکھا جو اتحاد امت کا غم سیکھا اس کو اپنی انہی جگہوں کے اوپر کر رہے ہوتے اور بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے جو اس وقت اس مجمے میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں انہوں نے یہاں وقت لگانے کے بعد ہم سے پوچھا کہ ہم اپنی جماعتیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو اجازت نہیں دی چھوڑنے ہم نے کہا آپ ان جماعتوں سے وابستہ رہیں جو الحب کی جماعتیں اور وہ جو چیز آپ نے سیکھی ہے یہ اس فضا کی اور اس, اس چیز کی اور اس روح کی اس کی ضرورت ہر جگہ پر ہے تو کسی کو کسی سے توڑنے اور کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آتی جب امت کی سطح پر کام کیا جا رہا ہو تو وہ اس تزب اور گرو بندی سے بالتر ہو جاتا ہے وہ اس چیز سے کس کی بیت کس سے ہے اور کس, کس کا شیخ کون ہے اس چیزوں سے یہ چیز بالکل بے نیاز ہو جاتی ہے اور ہم نے تو ایسے ایسے مرازر دیکھے خود اپنے سلسلے کے اندر بھی اور باہر بھی کہ شاید تصوف کی تاریخ میں کئی ہمیں کتابوں میں نظر نہیں آیا اور دیکھا نہیں ہمارے حضرت ہم سب کے بڑے بھی ہیں ہمارے شیخ بھی ہیں ہم عمرے پر جاتے ہیں بعض اوقات اور اکٹھے اس میں اس مجمعے میں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں اور حضرت کے خلفاء بھی بڑی تعداد میں چالیس پچاس ساٹھ خلفہ ساتھ ہوتے ہیں تو حرم میں لوگ آتے ہیں بیعت کے لیے تو حضرت درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں یا درمیان دائیں بائیں ان کے خلفاء بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سارے بیعتیں کر رہے ہوتے ہیں حضرت کے ہوتے ہیں ان کے سامنے کوئی ادھر بیت کر رہا ہے کوئی ادھر بیت کر رہا ہے کوئی ادھر کر رہا ہے کوئی ادھر کر رہا ہے تو اس کو ہم نے تو یہ دیکھ نہ سنا تھا کبھی کہ تصور میں ایسے ہوتا ہے کہ شیخ کی موجودگی میں خلفاء اتنے مزور ہو جاتے ہیں اور نہ ہم نے کہیں دیکھا تھا لیکن یہ اس, ب... اس کی یہ مثال اس لیے پیش کی گئی کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی شخصیت پہ جمع کیا جا رہا ہے یہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ کوئی ریوائٹی پیڑھی مریدی والا کام ہے کہ جس میں ایک شیخ اور اس کے بعد سارے صرف اس کے مرید اور اس کے علاوہ کسی کے لیے داخلے کی کوئی صورت نہیں جس میں آنا ہے تو اسی مخصوص تمام اصولوں کو یا اس تمام چیزوں کی پاسداری کرتے ہوئے وہاں پر وہ رہ سکتا ہے اگر اس کے ذوق میں معمولی سا بھی فرق ہے یا اس کی ترجیح میں معمولی سے بھی فرق ہے تو اس کے لیے وہاں پر بھی گنجائش نہ ہو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر یہ فضا نہیں خود ہم لوگوں نے جب یہاں پر شروع میں آنا شروع کیا تو ہماری بیعت یہاں پر نہیں تھی ہم کسی اور شیخ سے بیت تھے اور یہاں پر آتے تھے وقت لگاتے تھے حضرت کی شفقتوں اور حضرت کی محبتوں کے مورت بنتے تھے اور ہمیں کبھی اس زمانے میں بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ یہاں کچھ لوگ حضرت سے بیت ہیں اور ہم حضرت سے بیت نہیں ہیں تو ہم کوئی ستےلے ہیں اور وہ سگے ہیں یہ ماحول ہم نے کبھی بھی یہاں نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر بھی یہ فضا ہو جائے فرض کیجئے تو پھر یہ امت جو جوڑی کیسے جائے گی اس میں اکٹھا کیسے کریں گے یہ تو پھر اکٹھے ہونے کے لیے شرطی ہو گئی کہ کیا آپ ہمارے ساتھ اگر مل سکتے ہیں تو اکٹھے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور سہولت نہیں ہے تو یہ جو فضا بڑی مبارک ہے اس لحاظ سے اس وقت اس مجمے میں خدا جانے کتنے مشائق سے وابستہ لوگ اور کتنے مشائق کے خلفاء اور مجازین یہ سارے کے سارے الحمدللہ یہاں پہ تشریف فرمائے آتے ہیں صرف یہ نہیں کہ اجتماع کے لیے تشریف لاتے ہیں وقت لگانے کے لیے آتے ہیں چلے لگانے کے لیے آتے ہیں گزشتہ روز یہاں چند لوگ آئے لاہور سے اور میں بھی حضرت کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگے کہ حضرت سے کہا کہ حضرت ہم حضرت ہمارے بزرگ ہیں ہمارے استادوں کی جگہ حضرت مولانا محمد حسن صاحب دامد برکات لاہور والے مفتی محمد حسن صاحب تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ آئے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم ان سے بیعت ہے اور ہم ان سے ان کی صحبت میں وقت گزارنے کے لیے لاہور گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو تین چار مدرسوں میں پڑھاتا ہوں چوبر جی میں بھی پڑھاتا ہوں پھر جامع مدنیہ بھی جاتا ہوں پھر سوی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں بھی جاتا ہوں پھر مولانا مساخان صاحب کے مدرسے میں بھی جاتا ہوں تو میرا تو سارا دن گزر جاتا ہے گھومنے میں تم کہاں میرے ساتھ ساتھ گھومو گے تو تم کچھ وقت لگانے آئے کے لیے تو جا کر یہ وقت شریف میں لگا لو. یہ مشائق کا بھی اخلاص ہے اور اللہ کے فضل یہ ہے کہ یہ یہاں کی اس جو پیغام اور جو محنت یہاں پر کی گئی تھی اور جس اس کا الحمدللہ للہ وہ, وہ پیغام بھی پہنچا ہر طرف کہ یہاں لوگ آ کر اس ماحول سے فائدہ اٹھائے اپنے اپنے مشائق سے وابستہ رہتے ہوئے انہی سے انہی کے طرف اسی لیے جو ہمارے یہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے پہلے نالات باقاعدہ اس پر ہوتے تھے کہ جب ذکر کی مجلس ہو رہی ہے اور ہمارے رمضان میں ہوتا ہے ضور کے بعد اعلان کہ اب ذکر ہوگا یا نک کرے اور آپ کے مشائق نے آپ کو جو ذکر اور جس طریقے سے اور جتنی مقدار میں تلقین کیا اسی طرح کرے انہیں کی ہدایات کی پابند رہے کاربند رہے انہیں کو تو چوتھا اس کا جز یہ ہے کہ اس, اس فضا کو ہر جگہ قائم کیا جائے اور یہ جو شعبوں کے درمیان ایک تقابل کی فضا قائم ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا مزاج ہو جاتا ہے اور قرآن و سنت میں آئے ہوئے تمام فضائل کو سمیٹ کر اپنی محنت کے اوپر چسپا کرنے کا مزاج کہ یہ صرف اس کی چاہے وہ چاہے اس کو فضیلت عام ہو اور کئی شعبوں کے اوپر صادق آتی ہو اس کو خیجستان کے اپنے شعبے تک محدود کر دینا اس مزاج سے امت کے اندر افطراک پیدا ہوتا ہے اپنے کام کو سب سے اونچا سمجھنا اور دوسرے جو جس میں انسان لگا ہوا ہو یہ خود نفسانیت اور نفس پرستی کی یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ چونکہ میں سب سے اونچا تو میرا کام بھی سب سے اونچا یہ چار وہ نکات تھے جس کا ذکر ہوا تھا کہ یہ آج بیان ہوں گے آپ حضرات کا بھی اس پہ خاص طور پر حضرات اہل علم اور علماء اور دین کا کام کرنے والے اور دائی اور مجاہدین اور اللہ کا اللہ اللہ کرنے والے اس کے اوپر غور کریں کہ اگر ہم اس کو اپنی دعوت کا جز بنائیں اور اس طریقے سے امن اپنے علاقوں میں کام کریں تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے ہم الحمدللہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور میں نے گزشتہ بیان میں بھی عرض کے بعد کہ جہاں جہاں یہ ساتھی اس چیز کی تربیت پا کر گئے ہیں اور جس جس علاقے میں بھی کام کر رہے ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے یا وہ پاکستان سے باہر ہے بعض ایسی جگہوں پر جانا ہوا کہ جہاں پر اہل حق کی اہل سنت الجماعت کی تعداد بہت تھوڑی ملک کے ایسے علاقوں میں بھی چاہے وہ انہیں جگہوں پر ہیں یا وہاں پر ہیں جہاں پر سارا ماحول اسلامی ہے اور لوگ زیادہ اسلامی مزاج کے ہیں یا وہ باہر کے ملکوں میں تو جہاں پر بھی انہوں نے اس ترتیب کو جو یہاں جس ترتیب پر لوگ وقت گزارتے ہیں اور چلنا لگوایا جاتا ہے یا کچھ کموں بے شوقات لوگ لگاتے ہیں تو انہوں نے جا کر جب وہ وقت لگایا اور اس کے مطابق وہاں کام شروع کیا تو اس سے ان کو بہت فائدہ یہ محسوس ہوا کہ ایک تو تمام لوگ اکٹھے ہو گئے ان جگہوں پر اختلاف ہوتا تھا ایک ہی جگہ پر یہ وہ ایک لوگوں کو جمع ہونے کی جگہ مل گئی اور اکٹھے ہونے کی جگہ مل گئی چاہے وہ علما ہو چاہے وہ اور لوگ ہمارے ہاں ہمارے ساتھی بعض جگہوں پر باہر کے ملکوں میں ان کی مسجدوں کو مسلمانوں کے درمیان جب اختلاف ہو جائے دین کی مختلف محنت کے کام کرنے والوں کو تو انہوں نے ہمارے ساتھیوں سے کہا کہ آپ کی جگہ ہم مرکز بنا لیتے ہیں اب اور یہاں پر جو ہے وہ پھر سب ایک ہی طرف کے لوگ آئیں گے دوسروں کو پھر آپ بنا کر دیں انہوں نے جب یہاں سے مشورہ کیا تم لوگوں نے کہا کہ ہم تمام معاملات میں بس اس امت کی اجتماعیت کے ساتھ جس پہ لوگ اکٹھے کیے جا سکیں اور آپس کے اس تہذب سے بچایا جا سکے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنی مسجدوں کو باہر کے ملکوں میں اگر کہیں پر بھی کسی بھی حلق کی جماعت میں تفریق کی صورتحال ہے یا آپس کے اندر لوگ بٹ گئے ہیں تو دونوں دونوں کے لیے اس کو کھلا رکھیں اور دونوں کو کہیں کہ اپنا کام بغیر ایک دوسرے کو نشانہ بنائے ہوئے اور بغیر ایک دوسرے کی گربان میں ہاتھ ڈالیں ایک دوسرے پر نکیر کیے ہوئے کسی اختلاف کا تاثر دیے بغیر اپنا محنت اپنی محنت کریں تو الحمد اس سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور لوگ جڑتے ہیں یہ یہاں کے تعلیمی اور تربیتی نظام کا حصہ ہے اس بات کو الحمدللہ یہاں پر سکھایا اور یہاں پر سمجھایا جاتا ہے دوسری چیز یہ کہ اللہ جہ شاہ کا بڑا فضل ہوا اور بہت کم عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس طریق کو پھیلا دیا کربوگا شریف سے وابستہ مراکز جہاں پورے شرائط کے ساتھ ہوتے ہیں جو مرکز کی شرائط ہے تو ان کو ہم دار الائیمانی بتقوہ کہتے ہیں لیکن ہر جگہ کو ہم دارالیمان کا تقوا نہیں کہتے اس کی اپنی ایک مشوروں سے طے شرائط ہے اور جب وہ شرائط پوری ہو تو اس جگہ کو دارالعمان قرار دیا جاتا ہے اور الحمدللہ ملک کے بہت سارے شہروں میں اور ملک سے باہر بھی الحمدللہ للہ دارالعمان قائم ہو رہے ہیں بہت سارے ہو گئے ہیں اور بھی ہو رہے ہیں ان سب میں اس رنگ اور اس فضا کو برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور اسی طرز تربیت کو وہاں پر بھی متعارف کرایا گیا الحمدللہ پشاور کا دارالیمان ہے یا کراچی کا دارالعیمان ہے یا ہم تین چار پانچ سال پہلے حضرت کے ساتھ میں بھی تھا ہم بلتستان گئے بلتستان کے بھی بالکل دوسرے کونے میں کپلو میں وہاں جا کر دارالیمان کی بنیاد رکھی دس کنال زمین کسی نے دی تھی اسی کے اوپر الحمدللہ حضرت نے اس کی سنگ بنیاد بھی رکھا تو ان ساری جگہوں نے ملک ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اس میں الحمد اسی فضا کو قائم کیا گیا اور جو ساتھی یہاں سے تربیت پا کر باہر کے ملکوں میں گئے اب اللہ کے فضل و کرم سے کوریا میں ہمارے ساتھی گئے مختلف مضامین میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں سے پڑھ کر لوگ جس طرح ایم ایس پی ایچ ڈی کرنے کے لیے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں ان میں بہت سارے نوجوان طلبا جو ہمارے حضرت کے مجازین بھی یہاں پر بہت وقت بھی لگایا ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پر بھی انہوں نے بالکل اسی نقشے کے اوپر ان کے ساتھی آئے جب وہ وہاں پر پاکستانی طلبا جو جمع ہوتے ہیں آپس میں دیارے غیرے بہت اکٹھے ہوتے ہیں تو جب وہاں وہ جڑتے ہیں اس داران میں اور وہاں کے معاملات میں تو پھر جب پاکستان آتے ہیں تو ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم جس جس مرکز کی شاخ میں جڑتے رہے تو یہاں مرکز میں بھی آئے تو ایک ساتھی یہاں پر آئے اور یہاں کچھ وقت گزارا پہلی دفعہ آئے تھے تھے پاکستان کے ہی وہ وہاں پڑھتے تھے تو مجھے بعد میں کہنے لگے کہ ان دونوں ملکوں میں اتنا فرق ہے دونوں کی تہذیب میں اور تمدن میں ایک اسلامی ملک ہے ایک خال اس کا ملک ہے مسلمان انتہائی اقلیت میں لیکن کہنے لگے کہ دونوں ملکوں کے دارالیمان کا رنگ ایک جیسا ہے باوجود اس کے کہ ملکوں کے اندر زمینہ آسمان کا فرق ہے لیکن دارالیمان میں چلے جاؤ تو رنگ ایک جیسا ہے سارا کا سارا یہ اس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ سے قبول فرمائے یہ ایک تربیت کا رنگ ہوتا ہے اس لیے ہم اتنا وقت پر جو اصرار کرتے ہیں کہ کچھ وقت لگائیں کہ یہ رنگ چرتا ایک خاص ماحول میں ہے یہ بیانات سے اور صرف باتوں سے نہیں اس کا کام ہوتا نہ یہ صرف پڑھنے پڑھانے سے یہ آ سکتا ہے نہ کتابیں پڑھنے سے ورنہ اس کام کو سمجھنے کے لیے نہ تو ہمیشہ بہت ہی زیادہ اس کی ترغیب دیتا ہوں کہ حضرت کی کتابیں ضرور پڑھیں الحمدللہ للہ اس تمام مشاغل کے باوجود یہ جو پچیس تیس کتابیں چالیس کتابیں یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو جو لکھی گئی ہیں یہ پورے طور پر اس پوری فکر کی ترجمانی کرتے ہیں کرتی ہیں کہ کام کس طرح کیا خاص طور پر جو ابھی کتاب آئی پتہ نہیں وہ دستیاب ہے یا نہیں ہے لیکن ابھی پرسوں چھپ کر آئی تھی میں کل میں نے پوچھا تو ان کا کہا کہ ختم ہو گئی یا دوبارہ شب منگائی ہو تو اسرار العروج کے نام سے یہ پانچ صفحات کی تقریباً کتاب ہے اور اس میں اس بات کو تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کی دینی اور اصلاحی کوششیں اور کاوشیں اگر ناکام ہوئی ہیں تو کیوں ہیں اگر اس کے اثرات اور ثمرات نہیں نکلے تو کیا غلطیاں ہوئی جس کی وجہ سے اصلاحی اور کام جو ہے وہ چل نہیں سکے یا دینی کام اپنا رنگ نہ لا سکے اور اگر کسی دینی کام کو اللہ جل شاہ و قبول فرمائیں گے تو اس کے لیے اللہ تعالی کے اصول کیا اللہ پاک نے کیا کن چیزوں کا مطالبہ فرمایا کہ جب تک دینی محنتوں میں وہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو سنت اللہ نہیں ہے کہ ان کاموں پر اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ کی نصرت آئے تائید الہی اور مسرت الہی کے اللہ تعالیٰ کی سنتیں قوانین اللہ جل شعلوں کے اور وہ اتنے اٹل ہیں اور وہ اتنے زیادہ پکے اور مضبوط ہیں کہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز باطل نے بھی اپنا لی تو باطل بھی اسے فائدہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون ہے کہ عادل کے ساتھ جو چیزیں اللہ نے جوڑی ہیں یہ عدل اگر غیر مسلم معاشروں کے اندر بھی آتا ہے اگر وہ بھی عدل کے اوپر کھڑے ہو جائیں عدل کے ثمراط وہ بھی پاتے ہیں اپنے کفر کے باوجود پاتے ہیں اور مسلمان اگر ظالم ہو جائے تو اپنے اسلام کے باوجود ظلم کی سزا پاتا ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تم بے شک ظالم بھی ہو رہے تو تم ٹھیک ہو اور اگر تم کافر ہو تو اگر تم عادل بھی ہو تو تمہارا عدل تمہارے دنیا میں فائدہ مند نہیں ہے ایسے تو اللہ نے نہیں فرمایا دنیا میں اس کو ان چیزوں کا فائدہ ہوگا آخرت میں نہیں ہوگا کیونکہ آخرت کے اندر کفر کے ساتھ کسی چیز کا فائدہ نہیں جو کچھ ہوگا دنیا میں ہو جائے گا ان کے ساتھ اور آج کا باطل اس چیزوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے ہمیں کبھی ان کے عروج اور ان کے غلبے پر جو تعجب ہوتا ہے اس کتاب کو پڑھیے اور پھر ان سوچیے کہ ان میں سے کون سی چیزیں آج باطل نے اٹھائیں اور کن چیزوں کو وہ سمرا پا رہا ہے یہ ایسی بنیادی چیز ہے میں آپ کو یقین سے کہوں یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے ہم دین کی طرف جب چلنے کی نیت بھی کر لیتے ہیں تو بھی بسا اوقات نمائشی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں شیطان اول تو ہمیں دین کی طرف آنے نہیں دیتا اگر ہم آنے کی نیت دینی کام کو کرنے کا عزم مضبوط کر لیں اس کے بعد وہ ہمیں نبود نمائش میں پھسا دیتا ہے ہمیں ان چیزوں میں ڈال دیتا ہے جس کے بارے میں اس لائن کو پتا ہے کہ اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا یہ خوش رہیں گے اس کے اندر یہ اس دائرے کے اندر خوب گھومیں گے یہ بڑے, بڑے نعرے لگائیں گے اور یہ بڑا شور برپا کریں گے لیکن شیطان لائن کو پتا ہے کہ اس سے نتیجہ برامد نہیں ہوگا اس لیے ہمارے لیے اس کو مزین کر دیتا ہے ہمارے لیے اس کو خوش نما بنا دیتا ہے اور ہماری محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں قیمتی افراد ضائع ہو جاتے ہیں صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں لوگ کے جان مال اور اموان برباد ہو جاتے ہیں نتیجہ نہیں نکلتا نتیجہ مایوسی نکلتا لوگ اسلام کے مستقبل سے مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کوشش کر کے دیکھ لی یہ کوشش کر کے دیکھ لیے کوشش کر کے دیکھ لی لگتا ہے تقویمی طور پر اسلام طے ہے کہ اسلام مغلوب رہے گا ہم نے یہ باتیں لوگوں اور اچھے خاصے دیندار علماء سے سنیے کہ بہت تکلیمی طور پر اسلام کی مغلوبیت کا فیصلہ ہو گیا اب اسلام نہیں اٹھ سکتا آپ سوچیں کتنی خطرناک سوچ ہے اگر مسلمانوں میں آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اللہ جانوں نے مغلوب ہونے کے لیے بھیجا تھا کیسے یہ ہو سکتا اس کے لیے ہمیں ان اصول کو ایک دفعہ اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہماری ساری محنت درست ہو جائے گی پھر اگر ہم تھوڑا کام بھی کریں گے نتیجہ خیز ہوگا وہ اور اگر ہم ان بنیادی چیزوں کو اور یہ اصول سارے قرآن شریف میں اللہ شاہ نے ایسے پھیلا دیے کہ اس میں سے کسی چیز کو خفی نہیں رکھا اللہ پاک نے صرف اس نظر سے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے وہ نوامیس تقریبی اور تشریعی چیزوں کو نکالنے کی ضرورت ہے اور وہ الحمدللہ اس کے لیے میں آپ سارے خاص طور پر ذات سے کہوں گا کہ عروج ضرور پڑھیں اور غور سے اس کو پڑھیں اور سمجھ کر اس کو پڑھے تھوڑا تھوڑا کر کے اس پہ غور و فکر ہو تدبر کر کے تاکہ ہماری محنتوں کا رخ درست ہو جائے یہ بہت بڑی چیز ہے محنت کا رخ درست ہونا کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو پندرہ پندرہ بیس بیس سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ہمارا رخ ٹھیک نہیں تھا پچیس سال کے بعد کہتے ہیں تو یہ جوانی گئی اتنے عرصے کے اوقات گئے اتنے عرصے کی صلاحیتیں گئیں اتنے زمانے تک اس پہ جو مال لگایا وہ گیا اتنے عرصے تک لوگوں کی جو توقعات قائم کی اس کے ساتھ ان کا خون ہو گیا لوگوں کو مایوس کر دیا جن کو اپنے ساتھ لگایا تھا اونچے اونچی توقعات کی بنیاد پر اور ان سے کہا تھا یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ نہیں ہوا اور وہ سب کے سب لوگ زندہ ہیں اور آج سوالیہ نگاہوں میں پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو یہ کہا تھا آپ تو یہ بیانات کرتے تھے آپ لوگ تو یہ تقریریں کرتے تھے اور آج کو تو تقریر فضا کے اندر گم بھی نہیں ہوتی وہ بھی محفوظ ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے ہماری وہ تعبیرات محفوظ ہے کیسٹوں کے اندر محفوظ ہے انٹرنیٹ کے اوپر محفوظ ہے اور اچھے خاصے اہل علم منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کہا وہ تو نہیں ہو سکا پھر وہ کیا کہتے ہیں خطرناک ترین بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کی اس باقی چیزوں کے اندر یہ ہوا اس کا مطلب ہے ان کا سارا دین ناقابل اعتماد ہے اب نہ ان سے مسئلہ پوچھو نہ ان کی بتائی ہوئی راہوں پر چلو ان کو تو, یہ تو ہمارے سامنے ہی پٹ گئے ہمارے دیکھتے دیکھتے ان کا نتیجہ سامنے اس کے نتیجے میں اہل علم سے علماء سے مشائق سے دینداروں سے ان سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور یہ کتنی خطرناک چیز ہو کہ اسلامی معاشرے میں اور مسلمانوں کے معاشرے میں ان کا ان کا اعتماد اپنے علماء پر نہ ہو اپنے دینداروں پر نہ اس کے لیے یہاں الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ان ساری چیزوں کو اور مسلمانوں کی ماضی کے اندر مسلمانوں کی تحریکات کے نتائج کو اور قریب کے زمانوں میں ان سب چیزوں کو دیکھ کر اور اس سے پہلے ہم تو بہت حیران بھی ہوتے کہ بہت سارے نتائج وقت کے ساتھ اب ہماری نگاہوں کے سامنے آئے اور یہاں پر ہم یہ باتیں دہائیوں پہلے سنتے تھے اس چیز کا نتیجہ یہ ہے میں نے تو بہت تاجو سے پوچھا میں نے کہا جی کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز کا نتیجہ یہ ہے اس میں تو مجھے فرمایا کہ یہ کوئی میرا کمال نہیں یہ قرآن میں لکھا ہوگا قرآن اس میں ہے قرآنی اصول اس لیے نہ کوئی میرے کشف سے تعلق ہے نہ اس کا کوئی میری فراست سے تعلق ہے یہ واضح قرآن میں اللہ نے دو ٹوک لکھا ہوا ہے اور میں نے وہ تم لوگ کو نہ کوئی نئی بات ہے اور نہ کیا الفاظ بزرگی سے کوئی تعلق نہیں کہتا تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ بزرگانہ بات میں نے کی تھی قرآن بتایا تم لوگ قرآن سے بات کی تھی تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اس کام کو اللہ جل جلشان ہو اسی انداز میں اور اسی غنگ کے ساتھ اور اسی لون کے ساتھ اور اسی درج دل کے ساتھ اسی طرز طرز تربیت کے ساتھ سارے عالم میں پھیلا دے اور ہم سب کا اس کو غم بنا دے اس اجتماع کا سب سے اہم ترین مقصد یہ ہے یہ جو اتنا بڑا بندوبست یہاں کیا جاتا ہے باوجود اس کے کہ بندوبست ہو بھی جائے تو آپ کا اکرام کا حق نہیں ادا ہو پاتا یا وہ چیزیں ہی نہیں جس سے آپ کی پوری راحت رسانی ہو سکے اور پوری آپ کو پورا آپ کو آرام پہنچایا جا آپ جانتے ہیں کتنا یہ دور دراز کی جگہ اور ساری بنیادی سہولتوں سے مادی اعتبار سے محروم جگہ جہاں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے اور پانی بڑی مشکل سے دستیاب ہوتا ہے اور تمہارے ایک مہمان کو آج صبح میں بتا رہا تھا تم کو بڑا تعجب ہوا کہ یہاں بجلی نہیں ہے تو میں نے کہا تو سرکاری بجلی تو یہاں نہیں ہے یہ جو بھی ہے یہ دوسرے ذرائع سے آتی ہے پھر دور بھی ہے رستے بھی ٹھیک نہیں ہے اور پھر جگہ جتنی بھی توسیع کی جائے ہر سال توسیع چلتی رہتی ہے پھر بھی وہ ناکافی ہو جاتی ہے آج بھی اب دیکھیں جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے افراد بیٹھے میں اور خدا جا نیچے کتنے ہوں گے اور رستوں میں کتنے ہوں گے اور کتنے زیادہ کتنے لوگ ہوں گے تو یہ جگہ ناکافی پھر بھی باوجود اس کے توسیع کا کام چلتا ہے تو اس کے اس کے لیے یہاں جو خاص طور پر جو حضرات دور سے تشریف لائے علما آئے دور دور سے باقاعدہ اسی ارادے اور اسی قصد سے آئے ملک کے کونے کونے سے سچی بات یہ ہے کہ ان کا حق یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے سر پر بھی بٹھائیں تو ان کے اکرام کا حق ادا نہیں ہوتا اور ان کے لیے جتنی راحت رسانی ہونی چاہیے وہ ان کے لیے یہاں پر نہیں ہو پاتی اس پر تو آپ حضرات سارے کے سارے ہمیں معاف فرما دیں جو کمیاں یہاں پر ہوئیں جو کوتاہیاں خدمت میں کسی اور چیز میں تو اس پر اس کو اس کی ان ساری چیزوں کی کمی سمجھ کر اللہ جان واپس کا نا قبول فرمائے اور جس چیز کو دیکھنے کے لیے یا جس چیز بات کو سمجھنے کے لیے آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے اس کو لے کر پورے ملک میں محنت کرنے کی ضرورت ہے یقین جانیے کہ اس وقت اس مجمعے میں جتنے علماء موجود ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں سینکڑوں کو اور جن کو نہیں جانتا وہ خدا جانے کتنے ہوں گے اور اس طرح دین کا درد رکھنے والے دین کی محنت کرنے والے اگر اس اجتماع میں جو تین دن تک جو بات چلتی رہی اور ان شاء اللہ یقیناً اس ماحول کی برکت سے وہ ضرور دل کے اندر اتری ہوگی اگر ہم اس کا عزم مسم کر لیں یہاں سے واپس جانے کے بعد اور اس جس بات کو اللہ جل شاہ رن ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا اور سمجھایا ہے اس کو ہم اپنی زندگی کی ایک ولیم ترجیح بنائیں گے اس پر ہم محنت کریں گے اس کے اوپر ہم اپنی سب سے پہلے اپنی جان لگائیں گے سب سے پہلے اپنے اوقات لگائیں گے اور جس طرح آج صبح کہا گیا کہ سب سے پہلے اپنی ذات سے آغاز کریں گے پہلی چیز یہ ہم نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں اور نہ کسی اور سے کو, کو سب سے پہلے اس کی طرف دیکھیں گے اور نہ اسے توقع رکھیں گے نقطہ آغاز ہمارا ہماری ذات ہوگا اپنی ذات اپنے آپ کے اوپر کو انفسکم اپنے آپ کو بچانا پہلے پھر واہلیکم پھر اپنے گھر والوں کو آگ پھر اس کے بعد فسدہ بیمات عمر سے پہلوان بھی راشی رتک القربین اور پھر فسدہ اب مات عمر یہ ترتیب ہے دین کو لانے کی تو اس بات کی تو انشاءاللہ شاء اللہ سارے حضاد نیت کر لی کہ ہم اپنی ذات سے آغاز کریں گے اور اس ماحول سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے اور یہاں سے جو فائدہ اٹھانے کی صورت ہے وہ چالیس دن ہے میں حکیم الامت حضرت مولانا شیف علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ پڑا تھا میں نے حضرت کو سنایا تو حضرت نے کہا کہ میری نگاہ سے نہیں گزرا یہ چیزیں ایسی قدرتن آ جاتی ہیں نظام کا حصہ بن جاتی ہیں اور پھر بعد میں اس کی وہ مل جاتی ہے وہ جیسے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے حضرات میں سے حضرت شیخ الحد مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کا نہ ان کو موقع تھا اور نہ اس طرح کچھ مطالعہ یوں اس انداز کے اندر وسیع تھا بعد جو کہتے تھے وہ دل سے کہتے تھے اور جو چیزیں پڑھنی تھی اللہ پاک میں اس سے جو نور بصیرت عطا فرمایا تھا تو جب کوئی بات فرما دیتے تھے تو مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ جو ان کے بڑے مایا ناز شاگرد تھے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ مولوی انور شاہ یہ جو ہم نے بات کی کسی نے لکھی ہے خود بھی دیتا مولانا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں حضرت فلانے نے لکھی ہے تو کہتے الحمد الحمدللہ توفق ہو گیا پتا نہیں ہوتا تھا پہلے سے مولانوا شاہ صاحب چونکہ بہلین تھے اور کتابیں اتنی پڑھی تھیں کہ پورا کتبخانہ چلتا پھرتا کتبخانہ کہلاتے تھے ان کو حوالے بھی یاد ہوتے تھے کتابیں بھی یاد ہوتی تھی ایک اور موقع پر فرمایا کہ ہم تو ویسی ہانک دیتے ہیں اللہ والوں نے پہلے سے لکھا بہت تو یہاں حضرت حامی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ بہن دیکھا کہ حضرت نے فرمایا صحبت پر بات تھی واضح تھا اور پھر اس میں یہ سوال اٹھا کہ صحبت کم سے کم کتنی ہونی چاہیے علیقل کتنی ہو جس سے انسان کو فائدہ ہو تو حضرت نے فرمایا کہ کم سے کم چالیس دن ہو. ویسے تو ایک جگہ چھ مہینے کا ذکر ہے وہ علماء کے لے کے جگہ پوچھا کہ علماء کم سے کم کتنا وقت گزاریں کسی اللہ والے کی صحبت میں تو فرمایا چھ مہینے ایک اور جگہ دس مہینے کا ذکر حضراء پوری رحمتہ اللہ علیہ نے دس مہینے فرمایا کہا کہ اتنا وقت کٹ کر یکسو ہو کر کسی کسی صحبت کے ماحول میں گزارا جائے تو عوام کے لیے فرمایا کہ چالیس دن ہو لیکن کہا کہ وہ چالیس دن کسی خانقاہ میں مقید ہو جائے اور سوائے ہوائی جے کے اس سے باہر نہ نکلے چالیس دن ایسے گزارے کہ جس میں صرف طبی حاجات کی وجہ سے جو انسان کو نکلنا پڑتا ہے اس کے لیے وہ نکلے باقی پورا وقت وہ اپنے آپ کو اس ماحول کا پابند بنائے اپنی طبیعت کو اس ماحول کا پابند بنائے اور اس کی تربیت کے لیے اور اس کے نفس کی اصلاح کے لیے جو نظام عمل ترتیب دیا گیا ہو پوری جافشانی اور محنت اور کابش اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرے اس کو رنگ ضرور لگتا ہے اللہ کا نظام ہے تو اس سے یہاں شروع سے یہ ایک چلے کی ترتیب ہے اور الحمدللہ لوگ آتے ہیں ملک کے طول و عرض سے زیادہ وقتوں کے لیے بھی آتے ہیں کئی کئی مہینے بھی لوگ گزارتے ہیں لیکن کم سے کم وقت چالیس دن جو کہا گیا ہے اس کو انسان کی عادات اور مزاج کے تغیر و تبدل میں بڑا دخل ہے اس چالیس کے عدد کو اور اس کے ہنسے کو انسان کی تخلیق میں بھی دخل ہے جسم کی تخلیق میں اور اس کے باطن کے تغیرات اور اس کی تبدیلیوں میں بھی اس کا ایک عمل دخل ہے تو چالیس دن یہاں پر ہم لوگ آئے اورین فرصت میں اور یہاں پر گزارے اس سے ہمیں جو اپنے آپ سے شروع کرنے کا جو نقطہ آغاز ہے یہ اس کا یہ اس کا عملی حل ہے کہ جب کوئی شخص کہے کہ میں خود سے شروع کرتا ہوں تو وہ کیا کرے کیونکہ پھر اپنے ماحول میں جائے گا اس کے ماحول اس کو پھر ویسا چلائے گا جیسے وہ پہلے چل رہا تھا اس لیے اپنے نفس اور شیطان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایک ایسے ماحول میں آ کے پڑ جائے کہ وہ ماحول اس کو چلا رہا ہوں دیکھیے یہاں پر آپ سارے ہزار دن رہے دو تین راتیں آپ نے گزاری بالکل دل سے بتائیے کہ یہ جو ساڑھے تین بجے اٹھنا گھر میں جب فجر کی نماز ہو رہی ہو پونے چھ بجے تو گھر میں ساڑھے تین بجے سے لے کر پونے چھ نہیں بلکہ اشراق تک پونے سات تک جو یہاں پر آپ لوگ رہے مسجد میں ان تین دنوں میں بھی یہاں کا مجمع جو تربیت میں تو سارا سال یہی ترتیب ہے یہ ترتیب نہیں بنائی گئی ازان فجر سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ازان فجر سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھانے کی ترتیب یہاں پورا سال چلتی پورا سال یہ ترتیب جو تربیت والے آتے ہیں ان کے یہی وہ اور اشراق تک لوگ مسجد میں رہتے ہیں یہ ہمارے لیے یہاں اتنا آسان کی ہو گیا کہ رات کو دن کا سما ایسے لوگ چل پھر رہے ہیں اپنے معمولات اور میں ساتھیوں سے رات کہہ رہے ہیں تراہم رقم سجی بالکل اس کا منظر کوئی رکوع میں آپ صبح آ، آ، آئے جن لوگوں نے اگر تحجد کے وقت میں یا چکر لگایا ہو تو یہ ہزاروں کا مجمع کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں کوئی قیام میں کوئی دعا میں کوئی ذکر میں کوئی تلاوت میں کیسا خوبصورت منظر ہوتا تھا اس میں ہم بھی ہمیں بھی آسانی ہوئی یا نہیں ہوئی اس کو ماحول کہتے ہیں ماحول کیا مطلب ہے کہ جو نیکی کے کام ایک ماحول کو جو نیکی کے کام ہم کرنا چاہ رہے ہو اور اپنی اپنے نفس کی وجہ سے یا گناہوں کی رحوس کی وجہ سے یا غفلت کے پردوں کی وجہ سے اپنے جسم کو اس پر اٹھا نہ سکتے ہو ماحول اٹھا کھڑا کرے انسان کو وہ اٹھا دے انسان کو اوپر یہ ماحول بڑی مشکل سے بنتا ہے اس کے پیچھے بڑی آہ سہرگاہی ہوتی ہے اس کے پیچھے بہت آنسو ہوتے ہیں اس کے پیچھے بڑے متواد پر معمولات ہوتے ہیں تب جا کر وہ فضا بنتی ہے یہ ایسی آسانی سے نہیں تو ہم اس کی قدر اس وقت آتی ہے جب ہم واپس جاتے ہیں پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس چیز سے نکل کر پھر کہاں پر آئے اس سے ہم لوگ لازمند فائدہ اٹھائیں اور اس کو صرف اجتماعات اور دعا کی حد تک محدود نہ رکھیں میں تو اپنے ساتھیوں سے ناراض ہوتا ہوں جو مجھے کہتا ہے کہ ہم دعا کے لیے جا رہے ہیں کہتے ہیں دعا کے لیے نہ یہ بھی نہ کہا نہ کریں ہم دعا کے لیے صرف جا رہے ہیں اب کہیں کہ اصلاح کے لیے جا رہے ہیں اور وقت ٹھیک ہے اگر وہ کم بھی ہے تو بھی نیت یہ رکھیں تاکہ رسم نہ بنے کہ ویسے بڑی دعا ہوگی لمبی دعا زیادہ لوگ کریں گے ہم اس کے لیے پہنچ جائیں یہ اس پورے کام کے ساتھ نا ہے جو یہاں پر اور اس کو فقط ایک چیز تک محدود کرنے والا دعا بہت بڑی چیز ہے اور اس اتنے بڑے مجمع کی دعا بہت بڑی چیز ہے اور ہمارا تجربہ بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ داخل ہے کہ الحمدللہ اس مجمع میں جو بھی دعائیں ہم کی جاتی ہیں اللہ جل شاہ اس کی قبولیت دکھاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا چھوٹی چیز ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا نیت تو انسان اونچی رکھے کہیں کہ میں اپنی اصلاح اور اپنے تسکیے کے لیے جا رہا ہوں اگر وقت میرے پاس تھوڑا کم ہے اور دعا بھی اس میں ہوگی اور اس دعا میں جس میں اتنے مقبولین کی آمین ساتھ شامل ہو جاتی ہے میں کل اپنے ساتھیوں بھی کہہ رہا تھا میں کہ اتنا کر کے آئے ہوں اس دعا میں جو ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل حل کروا کے جاؤ اللہ تعالیٰ سے ایسے مان کے اس دفعہ کم سے کم پانچ بڑے مسئلے تو حل کرو اس دعا کے اندر اپنے اللہ کے نشانوں سے اس کی منظوریاں لے کے جاؤ تو یہ اپنی جگہ بہت بڑی چیز ہے مگر یہ کوئی رسم و رواج والی دعا نہیں ہوتی کہ صرف ہم کہیں کہ ہم آئے دعا میں شریک ہوئے اور چلے گئے یہ جو اتنا بڑا کام جو پورے کے پورے انسان کو پلٹنے کے لیے اس کے تزکیے کے لیے اس کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے اس کو ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا انتی بنانے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے اس سے ہم کیسے صرف نظر کریں تو اس کے لیے اللہ جانو اس کی ان ساری چیزوں کو قبول فرمائے آخری گزارش آپ حضرات سے یہی ہے کہ اس بات پر جاتے ہوئے اس بات کے عزم کو لے کر جائیں کہ ان اوقات کے لیے اپنے علاقوں سے تنہا نہیں جماعتیں بنا بنا کر تشریف لائیں اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو لگائیں تاکہ وہ جب آپ واپس جائیں آپ دس لوگ اگر آئیں گے اور دس واپس جائیں گے تو ان دس لوگوں پر مشتمل ماحول وجود میں آئے گا پانچ لوگ آئیں گے پانچ واپس جائیں گے تو آپ کی مسجد میں آپ کے محلے میں آپ کے گھر میں آپ کے مدرسے میں وہ ماحول اس کے نتیجے میں وجود میں آئے گا جتنے لوگ اس تربیت کو پا کر یہاں سے جائیں گے آپ اگر آپ کے پاس اپنے لوگ آپ محتمن ہیں اور آپ کے مدرسے کے طلبا اور اساتذہ ہے یہ, یہ صحیح ہو کر آپ کے کام کے لوگ بنیں گے اگر آپ افسر ہیں آپ پولیس کے افسر ہیں آپ فوج کے افسر ہیں آپ کسی اور ادارے کے افسر ہیں آپ کے ماتحت اگر یہاں آ کر یہ دیانت سیکھ کر جائیں گے صداقت سیکھ کر جائیں گے اللہ کا خوف سیکھ کر جائیں گے آپس کی محبت سیکھ کر جائیں گے ایسار سیکھ کر جائیں گے ایک دوسرے کی قدردانی سیکھ کر جائیں گے آپ کا ماحول بنے گا آپ کے ادارے کا ماحول بنے گا اس ملک کا ماحول بنے گا اس کے مختلف شعبوں کا ماحول بنے گا ہر شخص کو یہ چیز خود جو جس درجے کا بڑا ہے اس کو اپنے ماتحتوں کی اصلاح کا سب سے پہلا فائدہ اس کو پہنچے گا آسان ہو جائے گا اس کے لیے محترمین حضرات ساری عمر مدرسین سے شاکی ہوتے ہیں اور مدرس سارے محتمین کی غیبت سب سے لذیذ ترین چیز بہت چار مدرس جمع موضوع گفتگو اپنا محتمین ہی ہوتا ہے عام طور پر تو یہ فضا کیوں ایک دینی کام کے اندر ایسی باہم ایک دوسرے سے ایک دوسرے رخ رخوں پر کیوں اس لیے کہ اس یہ حقیقت اپنی جگہ کے اندر پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ورنہ یقین جانے ایک دوسرے کے اوپر جان چھڑکیں گے ایک دوسرے کی عزت و ناموس کے محافظ ہوں گے ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنے والے ہوں گے ایک دوسرے کو آگے بڑھانے والے ہوں گے یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ جہاں آگے بڑھانے کا وقت آئے تو انسان کی قلبی اور دلی خواہش یہ ہو کہ یہ میرا بھائی آگے بڑھ جائے آپ نے یہ واقعات یہ نہیں کہ مبالکہ نہیں ہے کتاب حدیث کی کتاب ایک ضعیف العمر استاذیز سے لے کر کسی اور کو دی گئی ہمارے مدرسوں میں ان کو اطلاع دی کہ صاحب آپ کا مسلم شریف کا سبق بدل کر کسی اور کو دے دیا ہے آپ کو اس کی جگہ تحاوی دی ہے ان کے ہاتھ میں مسلم تھی اس سفید ریش محدث کیا استاذ حدیث کے ہاتھ میں کتاب یوں پکڑی اور یوں اڑائی مدرسے کے اندر کہا جاؤ اس کو دے دو کہ وہ پڑھائے اپنی داراضی کا اظہار اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جگہ فضا نہ ہو اور اب اب اس خیال خود کو آگے بڑھانے کا اگر ہمارا خیال ہو اور کسی مسجد کے لیے اپنے آپ کو حق سمجھنے کا زیادہ حقدار سمجھنے کا مزاج ہو تو پھر یہ فضا بنے گی اور اگر یہ دوسرا ماحول ہو لو تو انسان اس پر خوش ہوگا کہ میرا ساتھی آگے بڑھ جائے اگر کوئی عزت کا منصب ہے تو اللہ اس کو عطا فرما دے اپنا معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہوگا سچی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کو قائم فرمائے ہم نے اپنے ساتھیوں میں یہاں پر جہاں جہاں پر بھی یہ موجود ہیں اللہ جلشانوں ان کے خلاصوں قبول فرمائے سب سے زیادہ اس چیز کی مجھے قدر ہوتی ہے سب سے زیادہ اور ہمارے جو جانتے ہیں یہاں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں جو میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کا فضل ہمارے ہمارے مختلف دارالی مارو ہمارے ساتھی جہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ سب کی ہر ایک کی کوشش دوسرے کو آگے بڑھانے کی ہر ایک کی کوشش دوسرے کو آگے بڑھانے کی بیان کا وقت آئے گا تم بیان ہمارے بیان کرنا لوگ بیانوں کا ہم نے سنا ہے لوگ شوق بھی ہوتا ہے حیرت بھی ہوتی ہے اس بات پر یہاں تو بیان فٹ بال کی طرح لوگوں کے درمیان تم کرو گا تم کرو گا تم کرو گا بس پھر آخر میں جس کے سر پڑ گیا تو اس کو کرنا پڑتا ہے دعا تم کراؤ ذکر تم کراؤ کسی کہیں پر بھی کسی کے حاشی خیال میں یہ نہیں آتا کہ ہم کرائیں میں ذرا زیادہ اس کے لیے موزوں ہوں اور زیادہ مناسب ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور یہ اس کی برکت ہے جو یہاں پر جو انسان کو رگڑا لگتا ہے اور یہاں پر جس چیز کا کا بار بار درس دیا جاتا ہے اللہ کا فضل ہے اور اس کے بغیر یاد رکھیے گا کسی ماحول میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا حاجم باد صاحب مہاجر وکیل رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ تواز اتحاد کی تواز وحدت کی اور اتفاق کی جڑ ہے کہ جب تک ایک شخص خود کو خود کو کم سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس کے لیے ناموزوں اور نامناسب سمجھتے ہوئے چیزوں سے اثار نہیں کرے گا اس وقت تک اس فضا کے اندر اتحاد وحدت اور یکجہتی کبھی پیدا نہیں ہوگی اور اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اتحاد نہ پیدا کر سکیں اپنے مدرسوں میں نہ کر سکیں اپنی مسجدوں میں نہ کر سکیں یہ ہم امت میں کیسے کریں گے یہ تو پھر ہمارے صرف زبانی بول ہوں گے یہ تو صرف ہماری باتیں ہوں گی جب لوگوں کو کرتے ہیں اور ہماری اپنی فضا اور جو ہمارا جو ہمارے اختیار میں ہے ہمارے ہمارے تحت ہے ہم اس کے مصعوم ہیں ادھر ہم اس کا اس کا منظر پیش نہ کر سکیں تو امت کو کیسے جوڑیں گے امت کا کیسے تہا یہ اہم ترین چیزیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں اور آج ہم ان چیزوں کے بغیر دینی محنت کرنے کا سوچتے ہیں اور اس کے نتائج کی بھی توقع رکھتے ہیں دس لوگوں کو بیس لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں ان بیس کے بیس کے دل ایک دوسرے کے کینے اور بخ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیس کے بیس ایک دوسرے کو گرانے اور ایک دوسرے کو زلیل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہوتے اور ہم اس کے ذریعے سے دین زندہ کر رہے ہوتے ہم اس کے ذریعے سے دینی کام اٹھانے کا سوچ رہے ہوتے یہی وجہ بنی کہ ہمیں وہ نتائج نہیں ملے جو ہمیں ملنے چاہیے تھے اللہ جنو شانوں اس کی ایسی فضا ہمارے سارے اداروں اور جگہوں میں قائم فرمائے کہ جس چیز کی یہاں پر آپ نے سنا اور پھر آخر کے اندر میں ایک دفعہ پھر آپ سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں حضرت کو بہت زیادہ اس کا احساس بھی رہتا ہے ہمیں فرماتے رہتے ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں اور اگر کسی کو جگہ نہ ملی ہو کسی کو بستر نہ ملا ہو تنگ جگہ ایک ایک دو دو فٹ کے اوپر ایک بندہ سویا اور اللہ کی شان ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو بارش ہوئی اس میں اتنی بڑی خیر تھی کہتے ہیں کہ جو بارش ہوئی تو وہ جو باہر وہاں پنڈالوں بڑے بڑے پنڈال لگے نیچے تو وہاں تو بارش آ رہی تھی تو وہ سارے لوگ ادھر یہ جگہ پہلے سے بھری بھی تھی لیکن اب ظاہر ہے وہ لوگ آ ادھر تو سب لوگوں نے کھسک کر ان کے لیے جگہ بنا دی جیسی کیسی تھی دو نے اپنے درمیان تیسرا گھسا دیا اور وہ سب کو یہاں تو وہ خالی ہو گئی بارش کی وجہ سے جب بارش ختم ہوئی تو وہاں نئے لوگ آ گئے سارے, سارے ان کے لیے اللہ پاک نے یہ بندوبست چلایا تھا کہ ایک دفعہ بارش کر کے پنڈال خالی کراؤ اور یہاں ان سب دو کے درمیان ایک ایک اور گھساؤ اور پنڈال خالی ہو گئے اللہ نے سورج نکال دیا سورج نے سارا کیچڑ کر دیا خالی پنڈالوں میں نیا تو ہم فرما رہے تھے نا کہ اس بارش میں خیر ہوگی تمہارے لیے خدمت والے کہتے ہیں اتنی بڑی خیر ہے جب جب یہ نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں اگر یہ بارش نہ ہوتی تو ہم یہ مجمع کہاں سماتا سارا کا جب یہ ساری بھری گئی تو اللہ جل شاہ لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے علماء ہمیں پتہ نہیں چلتا بعض علماء اتنے متوازے ہوتے ہیں خاموشی کے ساتھ آ کر کسی کونے میں کسی بستر کے بغیر کوئی پتھروں کے اوپر کوئی نیچے کوئی فرش پر کتنے لوگوں کو میں خود جانتا ہوں جن کو بغیر بستر کے انہیں رات گزاری اور اس خیال سے ان سب حضرات کی جو حق تلفی ہوئی ان کی جو بے کرامی ہوئی اس پر اللہ پاک بھی ہمیں معاف فرما دے اور آپ لوگ بھی ہمیں معاف فرما دے واقعی الحمد الحمدللہ رب العالمين.